بدام جان کی بال لگانے کو سلام شہ بار کر savari bosana bosana bosana bosana bosana bosana bosana چلاؤ جی چلاؤ سن بھورے سکے سن بھورے سیکھ چھکے ہے سنائی سینشوری شک چاہتی سے نہ سکیں گے اب زمین سے گل چھاسا اسے اس سچے چکے ہیں جوڑے سے گل چکے نماز کی دو نائک کو ماحول ایک سجدے کی دو اداس تو ہی تڑپنے چکے ہیں چکے ہیں شادادی زینب نے سوے دریا مدد کو آ جاؤ جلد بھیا سنسا اسے ہیں سین گھوڑے سگل جھکے ہے بدل ہے زخموں سے چور اتنا محال گھوڑے پہ ہے سبلنا تنگ میں حسینسینوسا حسین گھوڑے چکے ہیں حسین گھوڑے سل جل مکتل میں شاہ دی اور ان کو گھیرے ہوئے لائی ہے کہاں ہو پاس سینڑے سکھل چھ کے بجور سین چھوڑے سکھل چھ کے اسے سابسہ اسی آپسا اسی سابوسہ باب نا سرانی شہ کے سدائے دیتے ہیں وہ بہت سین چھوڑے گلے سنائے سین سورے سین جورے سی گل سو اشا شا حسے اشا شا حسا سینڑے سی گلے کسن ساس ہے اس نے سی گر چھ سے ہے سی چھوڑے سیگل چھ سے ہم ہے بس کرے سن سلام محسوس ہے سنائے سینب کشورے نشکر